السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلامي كسدوغا مركز سلمانيا كسد الله بلدي سلمانيا مزيد بورا في القناة نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا منظل له ومن يضلل فلا هادي له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 رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوا الناس والحجار عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون الله تعالى نے قرآن باك میں اپنی طرف سے عطا کرتا ہے کئی طرح کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے اس نعمت کا احسان جتایا ہے ہم پر جو نعمت قابل قدر اور قیمتی ہو ایک ایسی نعمت جو غیر محسوس ہے یعنی اس کے نعمت ہونے کا مجھے اور آپ کو شعور نہیں ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو اس نعمت سے محروم ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے گھر سکون اور اطمینان کے لیے بنائے ہے کسی شخص کے پاس گھر کا وجود سر پر چھت اور دیواریں ہوں یہ چیز انسان کے لیے وہ نعمت ہے کہ جو ہر تکلیف پریشانی مصیبت میں اس کے لیے باعث سکون ہے انسان کی عزت کی حفاظت بھی اس گھر میں ہے اس کا سکون بھی اس گھر میں ہے رب سے مناجات راز و نیاز کی باتیں بھی اس گھر میں اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا وہ اللہ وہ ہے امام نے کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں یہی لکھتے ہیں کہ یہ اللہ نے بات ایسے نہیں فرمائی یہ اللہ نے احسان جتایا اپنا اور اگر اس نعمت کی قدر جاننی ہو تو اس شخص سے پوچھو جا کر جس کے پاس اپنا گھر نہیں جو کبھی رات کسی فٹ پاتھ پر گزارتا ہے کبھی کسی راستے میں سوتا ہے کبھی اس کے دن کہیں گزرتے ہیں اس کے پاس چین اور سکون کے لیے گھر نہیں ہے بکر نہ اللہ تعالی نے عورت کی عزت کی حفاظت کے لیے بھی مقام استقرار گھر کو قرار دیا ہے کہ عزت کی حفاظت گھر میں ٹھہر کرو اور یہ نعمت جب اللہ تعالی چھینتا ہے تو اس کے چھیننے کو ذکر بھی کیا ہے جب بنو نذیر سے اللہ تعالی نے ان پر عذاب مسلط کیا ان کو سزا دی تو وہ سزا یہی تھی وہ اللہ اخراج اللہ کفار دیا وہ اللہ وہ ہے جس نے ان کافروں کو ان کے گھروں سے نکال دیا آگے فرمایا یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے تھے اللہ کی ان پر سزا تھی یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے اور جب یہ نعمت چھنتی ہے اللہ تعالیٰ یہ تو عذاب کے طور پر چھینتا ہے یہ نعمت کے طور پر چھینتا ہے اور جب نعمت کے طور پر چھینتا ہے تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چروت ہے تحدیم ماں کا نا قبل ہے جب انسان اللہ کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑتا ہے اپنے گھر بار کو اپنے شہر کو اپنے علاقے کو اپنے چین اور سکون کو برباد کرتا ہے کیونکہ یہ علاقہ یہ گھر میرے رہنے کے قابل نہیں کیونکہ اس میں مجھے وہ سکون حاصل نہیں ہو رہا جو سکون مجھے رب کے قریب کر دے لہذا میں اس گھر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں کافروں کے علاقے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اللہ نے فرمایا یہ ہجرت چونکہ وہ اپنا گھر چھوڑ رہا ہے. ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے گھر یہ ہے اللہ کی نعمت لیکن یہ نعمت کبھی ہوتے ہوئے نکمت بھی بنتی ہے اور نعمت بھی رہتی ہے یہ نعمت کب ہے اور نکھمت کب ہے تکلیف دے کب ہے اس کا تعین آپ نے خود کرنا ہے گھر دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے ایک وجود گھر کی درو دیوار گھر کی چھت اور ایک گھر میں بسنے والے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فرما تو بالمن ملک نشانہ ہوں وہ شخص قابل خوشخبری ہے اس کو خوشخبری سنا وہ شخص قابل تعریف ہے جو شخص اپنی زبان پر کنٹرول رکھتا ہو اور اس کو اتنا گھر میسر آ جائے اتنی چھت میسر آ جائے کہ جو اس کے لیے کافی ہو اس کی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے اس پر پورا اترے یہ شخص خوشخبری اور تعریف کا مستحق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور میں اسی چار دیواری میں رہنے کی تعلیم دی ہے فرمایا کہ انسان کی سلامت اور رجولی آئند فی بئی تھی انسان فطروں سے کے لیے فتنوں کے دور میں اپنے گھر کی راہ اختیار کرے گھر میں بیٹھے در و دیوار یہ چھت اگر انسان کے لیے کافی ہے تو یہ گھر سکون دے کب بنتا ہے انسان کو اطمینان گھر میں کب ملتا ہے کیونکہ بعض لوگ آپ جانتے ہیں دیکھتے ہیں یا بعض لوگوں کا اپنا تجربہ بھی کبھی رہا ہوگا کہ گھر سکون دے نہیں ہوتا انسان کا کبھی کبھی گھر جانے کو دل نہیں کرتا گھر کے جھگڑے گھر کی تکلیفیں گھر کی پریشانیاں گھر میں مسائب دل نہیں کرتا کہ انسان گھر جائے گھر جاتا ہے انسان کے سکون حاصل کرے وہاں جا کر اس کا سکون مزید برباد ہوتا ہے اس چیز کو تھوڑی سی ایک فہرست کی شکل میں سمجھنا بہت ضروری ہے غیر اصل میں نام ہے دو لوگوں کے ملنے کا در دیوار سے ہٹ کر وہ دو لوگ ہیں جس کو ہم میاں بیوی یا شور اور بیوی بی کے نام سے جانتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے شرح تعلیم ہی یہی ہے کہ ایک گھر بنانے کے لیے گھر میں سکون کے لیے اللہ کے نبی علیہ وسلم فرمایا معاشرے میں عورت سے شادی چار وجوہات پر کی جائے تم کا بائن چار وجوہات ہیں لوگ رشتہ ڈھونڈتے ہیں عورت ڈھونڈتے ہیں ان چار وجوہات کو دیکھ کر ولی ولی ولی کوئی جمال دیکھتا ہے کوئی نصب دیکھتا ہے خاندان دیکھتا ہے کوئی دولت دیکھتا ہے اور کوئی دین دیکھتا ہے یہ چاروں چیزیں لوگ تلاش کرتے ہیں لیکن اگر تمہیں کامیاب زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین جو عورت والی ہے اس دین کو اختیار کر لو مال بھی تمہارے کسی کام نہیں آئے گا آنے جانے والی چیز ہے حسب و نصب کوئی اوقات نہیں رکھتا اور جمال وقتی ہے خوبصورتی وقتی ہے جو چیز باقی رہے گی وہ عورت کا اخلاق اور اس کا کردار اور اس کا دین ہے لہذا عورت اختیار کرتے ہوئے شادی کے لیے دین کو ترجیح دینا دین مل جائے تو میں گھر میں چین اور سکون نصیب ہوگا دین نہ مل سکا سب کچھ ہوگا گھر میں چین اور سکون نہیں ہوگا یہ تعلیم ہے نبی صلیم کی صحابہ کو تعلیمات کے طور پر پیش کیے ہیں جس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے یہ گھر عورت سے بنتا ہے یہ گھر بچوں کی تربیت سے بنتا ہے یہ گھر بچوں کو دیکھنے دیکھ بھال کرنے سے بنتا ہے یہ گھر بنتا ہے احساس سے یہ احساس جس گھر میں ہو وہ احساس کیسا احساس ہے میں بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں یہ احساس جس گھر میں ہو وہ گھر کامیاب ہے اور یہ احساس جس گھر میں نہ ہو گھر برباد ہے یہ احساس کیسا ہوتا ہے یہ احساس ایسا ہوتا ہے یا انی اخاف ان کا عذاب من الرحمن علی شیطانی ولی کہ ایک بیٹا اپنے باپ کی یہ سوچ رکھے اپنے باپ کے لیے اپنے باپ کی اس کو اتنی فکر ہو کہ میرے, میرے والد میرے والد میری بات کو مان لے میری بات سن لے مجھے ڈر یہ ہے آداب الرحمان کہ تجھے رحمان سے کہیں عذاب اس کی طرف سے تیرے اوپر عذاب نہ ہے فتح علی شیخانی ولی پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ تو شیطان کا دوست بن جائے یہ احساس تھا جناب ابراہیم کے دل میں اپنے والد کے لیے جناب ابراہیم علیہ السلۃ والسلام نے جب اپنے والد کو نصیحت کرتے ہوئے بات یہ احساس ہوتا ہے ایک باپ کا اپنے بیٹے کے لیے ربی ان ابنی من نواد وگ تحکم الحکمین ہے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی ہے جناب علیہ السلام ساڑھے نو سو سال آخر میں جب اللہ کا فیصلہ آیا تو یہ احساس تھا جو ہے اٹھا ان ابنی من اہلی و ان نواد الحق وانگ احکم الحکمین اللہ یہ میرا بیٹا ہے میرے اہل سے ہے تو نے وعدہ کیا تھا اس کو بچائے گا اللہ بچا لے اللہ اس کو عذاب سے بچا لے اللہ نے آگے پھر ایک نصیحت کی فرمایا کہ ان نحو من سمینک ان عمل حمل صالح یہ تیرا بیٹا کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے ان عمل حمل ان غیر وسال اس کے اعمال اس کی حرکتیں اس کے کرتوت اچھے نہیں ہیں یہ تیرا بیٹا کہلانے کے قابل نہیں چھوڑ اسے اور ایک بات اور یاد رکھیں تھکون من الجاہلین اگر آئندہ تو نے ایسی کوئی حرکت کی میری بات پر کوئی اعتراض کیا کوئی اس طرح کی بات کی تو میں تجھے نصیحت کرتا ہوں تیرہ شمار جاہلوں میں ہو یہ <سؤال> احساس ہے جب جب یہ گھر کے اندر موجود ہو گھر کے ہر فرد میں موجود ہو ایک دوسرے کا خیال وہ گھر گھر ہوتا ہے اس گھر میں سکون ہوتا ہے اس گھر میں اطمینان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی یہ بات نہیں فرمائی کہ قل امکان آبا حکم بنا حکم و اخبان حکم اسبا حکم عشیر اور ایک تفصیل ذکر کی تمہارے باپ تمہارے بھائی تمہاری اولادیں تمہارا خاندان تمہارا کاروبار اگر یہ اللہ اور اس کے رسول سے تمہیں زیادہ محبوب ہے تو تمہارے لیے خسارہ ہے یہ بات اس لیے فرمائی کہ یہ چیز عام طور پر انسان کی فطرت میں موجود رہتی ہے اس کے گھر کا اسے احساس اپنے بڑوں کا احساس بڑے کو چھوٹوں کا احساس شوہر کو بیوی کا احساس بیوی کو شوہر کا احساس دونوں کو ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنا یہ گھر بنتا ہے پھر یہ گھر کہلاتا ہے لیکن اس گھر میں یہ ظاہری سکون ہے یہ احساس صرف ظاہری سکون کی ضمانت ہے اگر قلبی صحیح اطمینان چاہیے صحیح سکون چاہیے اس کے لیے رب نے راستہ کچھ اور رکھا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ اچھی عورت اختیار کریں اپنے گھر والوں کا احساس کریں اور اس احساس کے بعد آپ کو گھر میں سکون ملے احساس ہونا ضروری ہے لیکن سکون ملنا ضروری نہیں ہے کیونکہ اس سکون عطا کرتا ہے رب اللہ تعالیٰ نے جناب السلام کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا فرمایا اسلحنا لہوزہ <لَحُزَوْجَة> ان کی بیوی بیمار بی بی تھی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ہم نے بچہ جننے کے قابل بنایا بڑھاپے میں جا کر وہ اسلحنا لہوزا <لَحُزَوْجَة> اس کی اصلاح کی اس کو درست کیا ابن عباس رضی اللہ عنہ اس موقع پر تفسیر کرتے ہوئے تفصیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یہاں پر اصلاح سے مراد جسمانی اصلاح بھی ہے اور تربیتی اصلاح بھی ہے یہ دونوں چیزیں رب فراہم کرتا ہے یہ دونوں چیزیں رب عطا کرتا ہے یہ رب کی طرف سے عطا کرتا چیز ہے چیزیں سکون اطمینان گھر کے اندر جب یہ رب عطا کرتا ہے تو یہ رب سے مانگنے کا طریقہ بھی پھر صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے دعا وہ ہے دعا وہ دعا اس شکل میں بھی ہو کہ آپ رب سے ڈائریکٹ کہیں رب اغفر فرلیمک اللہ مجھے بھی بخش میرے ماں باپ کو بھی بخش اور ہر اس شخص کے اوپر اپنی مغفرت کے پروانے جاری کر دے جو بھی میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہوتا ہے جناب نوح علیہ السلام کی دعا تھی یہ رب سے آپ مانگتے ہیں اس کیفیت میں بھی کہ جب اس وقت آپ گھر سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو آپ جب قدم گھر سے باہر رکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے بسم اللہ قبط اللہ بلّہ کتنے کلمے ہیں بسم اللہ قبۃ اللہ بلّہ ایک دعا یہ ہے اور ایک دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے تھے تو آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ علیہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑا کرتے تھے لیکن جو پہلی دعا ہے بسم اللہ تو اللہ اللہ کا نام لے کر میں نکل رہا ہوں اللہ پر مجھے بھروسہ ہے کسی نیکی کی طاقت دینا کسی گناہ کو پھیر دینا اس رب کی توفیق کے بغیر ناممکن ہے چھوٹے سے جملے ہیں جب یہ انسان ادا کرتا ہے تو ایک آواز آتی ہے حسبک کفی تھا وی خودی تھا بس کافی ہو گیا آج کے لیے تیرا اتنا یہ جملے کہہ دینا تیری تجھے ہدایت یافتہ بھی بنا دیا گیا اب جہاں تو جا رہا ہے تیری رہنمائی کی جائے گی وہ کفی تیری کفایت بھی کر دی گئی تو گھر میں نہیں ہے پیچھے حفاظت کرنے والا اب کون ہوگا وہ دکھار وہی اور تجھے بھی حفظ و امان عطا کر دی گئی ہے تو خود بھی محفوظ ہے تیرے گھر والے بھی محفوظ ہیں اور تیرا سفر جہاں تو نکل کے جا رہا ہے جس راہ پر نکل کے جا رہا ہے وہ راستہ بھی تیرے لیے ارب نے آسان کر دیا اس وقت شیطان ایک سائڈ پر ہوتا ہے الگ ہو کر بیٹھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور دوسرا شیطان آ کر اب اس کو کہتا ہے کہ اب تیرا اس شخص سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے کہ جس کی ہدایت بھی ارب نے اپنے ذمے لے لیے ہو جس کی کفایت بھی کر دی گئی ہو جس کو بچا بھی لیا گیا ہو اس کے گھر مال جان سب چیز محفوظ ہو تو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ یہ توفیق گھر میں سکون کی دینے والا رب ہے تو مانگنا رب سے ہے یہ نکلتے ہوئے بھی, بھی مانگتا ہے اور انسان داخل ہوتے بھی, بھی مانگتا ہے جس وقت گھر میں داخل ہو پہلے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فیدہ دخل تم بوتن فصل جب بھی گھر میں داخل ہو سلام کیا کرو اپنے آپ پر اپنے گھر والوں پر یہ رب کا فرمان ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جناب انس کو یا انس ادا دخل تعلیک فصل انس جب بھی گھر میں داخل ہوا کرو گھر والوں پر سلام کیا کرو معیوب نہیں ہے یہ برا نہیں ہے یہ رب سے آپ مانگ رہے ہیں اللہ ان پر سلامتیاں برسا ان پر رحم سے برسا, برسا نتیجہ کیا نکلے گا انس تم سلامتیاں مانگ رہے ہو سلام کر رہے ہو گھر والوں پر تکون وعلی بیتک یہ سلام باعث برکت باعث خیر ہوگا تمہارے لیے بھی اور تمہارے گھر والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہو جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے تو دعا پڑتا ہے بسم اللہ ولیجنا وہ بسم اللہ خرج نہ اللہ عملوں خیر الما الجی و خیر یہ اپنی دعائیں اپنی زندگی میں رچا بسا لیجیے گھر کے تعلق سے گھر کا سکون ایسے حاصل نہیں ہوگا جب تک رب سے آپ توفیق نہ مانگیں اور رب نے توفیق کے لیے راستے بتائے نکلو تو یہ پڑھ کر نکلو داخل ہو تو یہ پڑھ کر داخل ہو اور نبی صلی اللہ صلیٰ نے فرمایا جب انسان گھر میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے داخل ہو جائے تو وہاں پر شیطان کا ڈیرہ پھر نہیں لگتا جب انسان یہ بسم اللہ ہی ولجنا اور بسم اللہ خراجنا اللہ خیر المولج و خیر المخرج یہ پڑھ کر جا رہا ہے پڑھ کر آ رہا ہے شیطان کیسے اس کے ساتھ گھر میں داخل ہوگا یہاں سے ان دعاؤں سے شیطان بھاگ گیا مزید اگر آپ کو سکون چاہیے مزید اگر خیر چاہیے اس کے لیے مزید راستے اختیار کیجیے اس سکون کو گھر میں حاصل کرنے کے لیے ستمنان کو کہ جب رات کو تھکے آ رہے آپ پہنچے تو آپ کو اپنے گھر میں ایک سکون کا احساس ہو میٹھی اور مزے سکون دے نیند آئے چین اور سکون کے ساتھ آپ اپنے گھر میں رہیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حل اور بتایا اور وہ حل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اخرا سورت البقرا سورہ بقرہ پڑھا کرو سورہ بقرہ پڑھا کرو فن البئی تخرافی صورت البقرا یا پھر رومن حسان جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان ڈیرہ نہیں ڈال سکتا کسی قسم کا شیطان نہیں آئے گا اور ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فعن أَخْذَهَا برا وَتَرْكَهَا و حَسْرَ وَلَا حسرا ولا تستی اس حل صورت کا اختیار کرنا پڑھنا یہ باعث برکت ہے برکتیں گھر میں یہ لوہے لٹکانے سے گھر میں تعویذ لٹکانے سے ان چیزوں سے برکتیں نہیں آتی ہیں اس سورت کو جو پڑے گا یہ سورت اس کے لیے کوئی طاقت جس کی تفسیر صحابہ نے یہ فرمائی ہے کہ اس باطل طاقت سے مراد جادوگر ہے کوئی جن جادو کا چکر آپ کے گھر پر نہیں آ سکتا جس گھر میں سورہ بقرہ پڑی جاتی ہے یہ علاج عام طور پر ہم کرتے ہیں جب جادو کا ہمیں پتا چل جائے جب کوئی شخص پریشان ہوتا ہے جادو ہو گیا نظر لگ گئی گھر میں پریشانیاں ہیں مسائب ہیں حل پھر بتایا جاتا ہے سورہ بکھرا پڑھ لو یہ حل درست ہے لیکن یہ حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کا بتایا بعد کا نہیں بتایا یہ تکلیف میں پڑھنے والا عمل نہیں ہے یہ تکلیف سے پہلے کرنے والا عمل ہے جب آپ کو موقع نہیں ہے آپ کو تکلیف نہیں ہے آپ کو محسوس نہیں ہو رہا کہ جادو ہے تکلیف ہے پریشانی ہے مسائب ہے نظر ہے اس وقت آپ نے رب سے مانگنا ہی. یہ چیز انسان ہے سکھاتی ہے کہ انسان اپنے رب سے کتنا مضبوط تعلق رکھنے والا ہے یہ چیز انسان کے لیے گھر میں خیر اور برکت لے کر آتی ہے کوئی باطل طاقت کوئی نظر کوئی جادو انسان کے گھر میں ڈیرہ نہیں ڈال سکتا آپ کسی عامل کو لا کر لاکھ دم کروا لیجیے لاکھ چھڑکوا لیجیے لاکھ جھڑوا لیجیے کوئی ضرورت نہیں جس گھر میں سورہ بقرہ پڑی جاتی ہو کوئی باطل طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی برکت اگر گھر میں چاہیے تو برکت کی سورہ بقرہ پڑھنے سے گھر میں آئے سکون سورہ بقرہ پڑھنے سے آئے گا اور سب سے اہم ترین چیز پریشانی اور مشکلات میں گھر کا جب چین اور سکون برباد ہو انسان تکلیفوں میں ہو پریشانیوں میں ہو تو اس کے لیے رب نے ایک حل اپنے دو برگزیدہ بندوں کو بتایا تھا ایک حل بتایا تھا اس حل کو اپنا لیجیے یہ حل جس گھر میں ہوگا یہ آپ کے رب کا بتایا ہوا حل ہے اور جس گھر میں یہ ہو اس گھر میں پریشانی اور مصیبت آ نہیں سکتی دشمن کا کبھی حملہ نہیں ہو سکتا وہ دشمن چاہے انسانی شکل میں ہو یا شیطانی شکل میں ہو باحی نہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے وہی کے جناب موسا کی طرف وہی کیا تھی جناب اور ان کے بھائی جناب ہارون علیہ السلام کی طرف وحی یہ تھی قبلہ مصر کے اندر اپنے گھر بناؤ گھر تعمیر کر کے اپنے گھروں کے اندر قبلے بھی بناؤ جناب ابن عباس فرماتے ہیں قبل بنانے سے مراد دیے اللہ تعالی نے ان کو حکم دیا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر مسجدیں قائم کریں سجدہ گاہ بنائیں جہاں پر نوازیں پڑھی جائیں اور ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہتے ہیں اللہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہاں پر کہا ہے کیونکہ جس جو اسایت کا سیاق ہے جو جس انداز میں اللہ تعالی نے بات کی ہے اس سے اگلی آیات اور پچھلی آیت دیکھیں اس کے فوراً بعد اس آہایت کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فراح کو پھر آلات کیا قال قد اجيبت دعوتكما يا تم کرو اس کے بعد اللہ نے فرمایا تمہاری اس دعا کو قبول کر لیا گیا وہ دعا کیا تھی فرعون کو ہلاک اور برباد کرنے کی اس کے بعد اللہ تعالی نے فرعون کو ہلاک کیا اور اس سے پہلے کے معاملات کیا تھے اس سے پہلے کے معاملات یہ تھے کہ فرعون مارنے کے درپے تھا دشمن سر پر کھڑا تھا فرمایا تم نے کیا کرنا ہے وجعل بيوتكم قبلہ واقيموا الصلاه اپنے گھر میں نماز قائم کرو ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہ حل ہے یہ وہ حل ہے کہ جس حل کی بنیاد پر انسان مسائب اور مشکلات سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اور وہ کیا حل ہے کہ اپنے گھر میں نمازوں کا اہتمام کرے اسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سعید بخاری کے حدیث ہے افضل السلاط المر افضل السلاطی سلاۃ المر فیبتیبا سب سے افضل ترین نماز ایک آدمی کی مرد کی بات ہو رہی ہے مرد کی سب سے افضل ترین نماز وہ نماز ہے جو وہ گھر میں ادا کرتا ہے سوائے فرض نماز کے سوائے فرض نماز کے جو نماز افضل ترین قرار دی گئی ہے وہ نماز مسجد میں ادا کرنے والی نہیں ہے وہ نماز گھر میں ادا کرنے والی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہی تقریباً ساری زندگی یہ رہا ہے کہ آپ نے سنت نوافل گھر میں ادا کی حتیٰ کہ وہ تین راتیں جس میں آپ نے قیام کروایا تھا صحابہ کرام کو رمضان میں جو تراوی کے لیے مشہور ہے حدیث تین راتیں جو آپ نے قیام کرایا تھا وہ بھی آپ اپنے گھر میں امامت کراتے تھے لوگ پیچھے باہر کھڑے ہوتے تھے میں مسجد کے اللہ کے نبی وسلم کا معمول گھر میں تھا یہ معمول اپنے گھروں میں بنائیے گھر کے اندر ایک خاص حصہ ہو خاص جگہ ہو جو آپ کی جگہ کے لیے مختص ہو گھر چھوٹا ہے کمرے کا ایک کونا مقرر کر لیجئے وہ کونا معروف ہو اس بنیاد پر کہ یہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے معروف واقع ہے منصور ابن ماتمر کا جو ساری ساری رات قیام کرتے تھے ایک ستون کی شکل میں ان کی وفات کے بعد جب پڑوسی کی لڑکی نے پوچھا کہ وہ ستون کہاں گیا جو منصور ابن معتمر کے گھر میں تھا فرمایا وہ ستون نہیں تھا وہ رات بھر جو منصور ابن معتمر قیام کرتا تھا اور اندھیرے میں ستون کی شکل میں نظر آتا تھا احتبان ابن مالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آ کر کہنے لگے سی بخاری کی حدیث ہے اور محمود ابن ربیس حدیث کے راویے یہ بھی صحابی ہیں کہتے ہیں یہ وہ صحابی ہیں جو بدر کے اندر شریک ہوئے تھے پھر عمر ہو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی اس وقت حالت یہ ہے کہ میں اپنی قوم کا امام ہوں اور میری نگاہیں تقریباً ختم ہو چکی ہیں نظر اب مجھے نہیں آتا کبھی کبھی بارش برستی ہے اور اتنی برستی ہے کہ میرے اور میرے گھر کے مسجد سے گھر کے درمیان گویا کہ ایک وادی بہ پڑتی ہے پانی کا ایک سیل آ جاتا ہے اور میرے لیے گزرنے کا راستہ ناممکن حد تک ہو جاتا ہے میں جا نہیں سکتا مسجد میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ میرے گھر میں تشریف لائے اور میرے گھر میں ایک جگہ کو نماز کے لیے مقرر کریں وہاں برکت کے لیے نماز پڑھیں پھر میں ساری زندگی اس جگہ کو اپنے لیے مسلح بنا لوں گھر کا اللہ کے نبی فرمائے صاحب ان شاء انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا فکر کی کوئی بات نہیں ہے اجبان فرماتے اگلے ہی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے جیسے ہی سورج نکلا سورج اوپر چڑھا آپ خود بھی آئے اور ابو بکر رضی کو بھی لے کر آئے جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے فرمانے لگے کہ میں نے کہا بیٹھنے کے لیے تو اللہ کے فرمایا کہ بیٹھنا نہیں ہے. ابھی پہلے یہ بتاؤ کہ تم کہاں چاہتے ہو وہ کون سی جگہ چاہتے ہو جس کو میں مسجد بناؤں تمہارے لیے جو تمہارے گھر کی مسجد ہو فرمایا کہ میں نے اشارہ کہ اللہ کے نبصم یہ ہونا یہ مکان میں چاہتا ہوں کہ بطور مسجد کے بطور مسلح کے بطور سجدا گاہ کے میرے گھر میں ہونی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کھڑے ہوئے تقبیر کہی ہم نے پیچھے صفحے بنائی اور سب کے سب نے اللہ کے نبی اسم کے ساتھ دو رکعت نماز وہاں پڑھی اور اس کے بعد وہ جگہ ان کے لیے مسلح بنی رہی یہ برکتیں گھر میں اس طریقے سے نازل ہوتی ہیں انداز برکت یہ ہے میں نے عرض کیا آپ کو کہ برکت نازل کرنے والا اللہ ہے سکون نازل کرنے والا اللہ ہے اطمینان نازل کرنے والا اللہ ہے لیکن راستہ اور طریقہ کار جو اپنانے کا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے وہ توفیق مانگے جس توفیق کے ذریعے سے گھر میں اس کو چین اور سکون نصیب ہو اور وہ ہے اپنے رب سے مانگ کر اپنے رب کی عبادت کر کے اپنے گھر کو اللہ کے کلام سے منور کر کے جس گھر میں حرام کا پیسہ آیا ہو جس گھر میں اللہ کے کلام کی بجائے گانوں کی آوازیں گونجیں جس گھر میں اللہ کے ذکر کے بجائے غیر مسلموں کی عبادت اور ان کے ترانے اور ان کے نظمیں اور ان کی باتیں ان کی مقدس کتابوں کی آوازیں گونجیں اس گھر میں خیر اور برکت کی توقع رکھنا پاگل پن اور بیوقوفی ہے کیونکہ جس گھر میں رب سے دشمنی مول لی جائے جو گھر ٹھکانہ ہو شیاتین کا اس گھر میں خیر اور برکت کی توقع بے وقوف انسان رکھ سکتا ہے لہذا راستہ اگر آپ نے اپنانا ہے تو وہ راستہ ہے رب کی طرف آنے کا اب دو باتیں میں نے اب تک آپ کے سامنے عرض کی تھی ایک تھی بات شروع میں احساس کی کہ انسان کے دل میں احساس ہو اپنے گھر والوں کا ہر ایک کو ہر فرد کو دوسرے فرد کا احساس ہو اور دوسری بات عرض کی تھی کہ اطمینان اور سکون نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کو ملا کر ایک تیسری چیز پیدا ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ احساس اور عبادت گھر والوں کا اہتمام اور عبادت گھر کے اندر یہ دونوں چیزیں میانہ روی کے ساتھ ہونی چاہیے ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی حد سے بڑھے گی تو, تو بھی گھر کا سکون اور اطمینان باقی نہیں رہے گا اللہ کی عبادت گھر کے اندر اتنی ہو جائے کہ گھر والوں کا احساس ختم ہو جائے یہ بات بھی رب نے مقرر نہیں کی اور احساس اتنا بڑھ جائے کہ رب بھلا دیا جائے رب کی عبادت نہ ہو یہ بات بھی شرعن پسندیدہ نہیں ہے ایک دن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان بنے اپنے اس بھائی کے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کیا تھا مدینہ ہجرت کے بعد دو مسلمانوں کو ایک مہاجر اور ایک انصاری کو ایسے بھائی بنایا تھا جیسے سگے بھائیوں ان میں ایک تھے سلمان فارسی اور ایک تھے ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہما یہ گھر پہ تشریف لے کر گئے بعد میں گھر میں جا کر دیکھا کہ ام دردا سیدنا ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حالت انتہائی خراب ہے کپڑے عجیب سے پہنے ہوئے ہیں چہرہ عجیب ہے جسم کی حالت عجیب ہے یعنی عورت عورت نظر نہیں آ رہی فرمایا مان لی اراقی متبدل یہ کام کاج اور یہ کیا اپنا ہلیا حال بنا رکھا ہے تم نے فرمائے ان آخوں کا جتن فت دنیا تمہارا بھائی ابو ادردا ہے نا مسئلہ اس کے ساتھ ہے تو اس کو دنیا کی کوئی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی میں بیوی بی ہوں لیکن بطور بیوی بی میں ہوں نہیں اس کے ساتھ جو بیوی بی کے حقوق ہیں وہ ادا نہیں ہو رہے فرمایا کیا مسئلہ ہے مسئلہ انہوں نے ایک تفصیل سے بتایا کچھ ہی دیر میں ابو دردا آئے کھانا تیار تھا ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے سامنے کھانا پیش کیا کھانا جب سامنے رکھا جناب سلمان نے فرمایا کھاؤ میرے ساتھ فرمایا نہیں میں نہیں کھا سکتا میرا روزہ ہے فرمایا نہیں ماں اللہ ہی ماں آ کے حتّہ تھا کو اللہ کی قسم مہمان نوازی اگر کرنی ہے تو میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تم میرے ساتھ نہیں کھاؤ گے کھانا کھاؤ میرے ساتھ روزہ نفلیے چھوڑ دو سے مجبور کیا حا کہ انہوں نے کھانا کھایا اس کھانا کھانے کے بعد رات کا وقت ہوا رات کو جا کر سلمان فارسی کو بستر مہیا کیا سونے کے لیے لٹا دیا خود نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہونے لگے فرمایا کیا کر رہے ہو کہاں نماز پڑھو فرمایا نہیں ابھی سو جاؤ ابھی سو پھر اٹھ کر دیکھیں گے نماز کو زبرستی سلایا تھوڑی دیر بعد پھر اٹھ کر کھڑے ہونے لگے فرمایا نہیں ابھی بھی سو جاؤ تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے پھر رات کے آخری حصے میں خود ان کو جگایا سلمان فارسی رجحان فرمایا اب اٹھو دونوں نے مل کر پھر رات کو نماز پڑھی اور پھر جناب سلمان فارسی نے ایک جملہ ایسا ارشاد فرمایا جو قابل غور جملہ ہے اس جملے کو اپنی زندگی میں ہر موقع ہر کام اور ہر عمل کے لیے اپنا لیجیے فرمایا کہ ان لنفسک نفسی کا علی لربک حقہ ال ولنفسک کا علی کا حقہ ولی نفسی کا علی کا حقہ حق فی کل حق حق تمہارے رب کے بھی تمہارے اوپر کچھ حقوق ہیں وہ تم نے ادا کرنے ہیں تمہارے اپنے نفس کے بھی تمہارے اوپر حقوق ہیں ولی ایک حق کا بھی تم پر حق ہے کہ ان کو آرام دو تمہارے بیوی بچوں کا بھی تم پر حق ہے کہ تم ان کو وقت دو ان کی ضروریات کو پورا کرو لہذا ایک بات یاد رکھو ف آتی کل حق حق جو بھی حق دار ہے اس کو اس کا حق پورا پورا ادا کیا کرو کسی ایک کے حقوق کو حقوق کو بڑھا دینا اور دوسرے کے حقوق کو کم کر دینا یہ زندگی کی نوک پلک کو برباد دیتا ہے زندگی کے کو خراب کر دیتا ہے زندگی کے سیدھے راستے کو برباد کر دیتا ہے نماز میں پہنچے اللہ علیہ وسلم کے نبی یہ, یہ سب کچھ کیا میرے ساتھ سارا دن اللہ کے سلمان بات سلمان نے بالکل درست سلمان کی بات رضی اللہ تعالیٰ نو بالکل سچی اور درست ہے سب کے حقوق ہیں یہ احساس سب کا ہے یہ احساس سب کا ادا کرو اس احساس کے بعد گھر میں چین سکون اور برکت نازل ہوگی لہذا ان تینوں چیزوں کو ملانے کے بعد کون سی تین چیزیں ایک ہے احساس اور ایک ہے اپنے رب سے توفیق مانگنا اور ایک ہے ان سب چیزوں کو میانا روی کے ساتھ ادا کرنا ان سب چیزوں کو ملانے کے بعد چوتھی اہم ترین چیز ہے اور وہ ہے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا صرف احساس کرنے سے کام پورا نہیں ہوگا جب تک میں اور آپ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے اور ذمہ داری کیسے پوری ہوگی ذمہ داری پوری ہوگی کہ گھر میں آپ اگر نماز قائم کرنا چاہتے ہیں اور کوئی نہیں کر رہا تو اس سے آپ نماز قائم کروائیے کیسے قائم کروائیں گے اللہ کے نبس فرمائے اللہ تعالی رحم فرمائے اس مرد پر جو رات کے وقت اٹھتا ہے نماز پڑھتا ہے اور اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے وہ نہیں اٹھتی نماز کے لیے اس کے اوپر پانی چھڑک کر پانی اٹھاتا پانی چھڑک کر اسے اٹھاتا ہے اللہ تعالی رحم فرمائے اس عورت پر جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھتی ہے شوہر اگر نہیں اٹھتا تو اس پر پانی چھڑک کر اس کو جگاتی ہے تاکہ یہ بھی اٹھ کر نماز پڑھے کیونکہ رحمتیں اور برکتیں نازل تو اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے اللہ کی توفیق سے ہوتی ہیں لیکن یہ عبادت طریقہ کار ہے اس رحمت کو حاصل کرنے کا لیکن اس کے لیے احساس ذمہ داری بھی بہت ضروری ہے اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرنا بھی بہت ضروری ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آتے تھے سعید عائشہ فرماتی ہیں رات کے وقت آ کر مجھے جگایا کرتے تھے رات کے آخر حصے میں یا عائشہ قومی فاؤتری عائشہ اٹھ جا تھوڑا وقت رہ گیا اٹھ کے بھیتر پڑھ لے یہ جگایا کرتے تھے مجھے یہ ذمہ داری جب تک پوری نہیں کریں گے تو جب تک یہ گھر میں چین اور سکون اور برکت اور رحمت نازل نہیں ہوگی یہ ذمہ داری آپ کو پوری کرنی ہے اپنے بچوں کے حوالے سے اور کیسے پوری کرنی ہے یا ایدین ایمان والوں صرف اپنے آپ کو آگ سے نہیں بچاؤ یہ صرف تمہارا بچنا تمہارا کافی نہیں ہے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو سب کو بچاؤ آگ سے اور کیسے بچاؤ ان پر نگرانی کر کے بچوں پر اندھا اعتماد قابل قبول نہیں ہے شریعت کی نظر میں بچے کو آپ نے موبائل دے کر رکھا ہوا ہے اس کے موبائل میں کیا ہے وہ کیا کرتا ہے آپ کہیں اس کی پرائیویسی ہے اس کی خاص چیز ہے میں نہ دیکھوں یہ باپ کی غلط سوچ ہے یہ پرائیویسی اور یہ سارے حقوق سب اپنی جگہ پر لیکن یہ چیزیں دیکھنا جانچنا بچہ کہاں جاتا ہے کہاں سے آتا ہے کیا کر رہا ہے اس کی شامیں کہاں گزر رہی ہیں اس کی راتیں کہاں گزر رہی ہیں کیسا کما رہا ہے کاروبار میں ہے تو پڑھائی کر رہا ہے تو کیا پڑھ ہے یہ سب ذمہ داری ادا کرنا باپ کا فرد ہے ورنہ کہیں آپ پچکاتے رہ جائیں گے خطبہ ہے نہیں تو واقعہ آپ کو سنا ہی دو ہمارے شہر کے ایک مشہور عالم ہے ان کا بچہ ایک سکول میں پڑھتا ہے مشہور عالم ہے بچہ سکول میں پڑھتا ہے ایک دن بچہ گھر آیا اسکول اس میں وہ کیا پڑھ رہا ہے چونکہ پتا نہیں تھا کبھی احساس نہیں کیا اس کو کیا پڑھایا جا رہا ہے اساتذہ کون ہے ایک دم بچے کو, کو کوئی تکلیف محسوس ہوئی ہے گھر میں کوئی ناگہانی سی بات ہوئی تو اس نے فوراً یا علی مدد کا نعرہ لگایا فوراً یا علی اور مشہور عالم ہے. باپ کو فکر ہوئی کیا ہے کہاں سے نعرہ آ تم نے کہاں سے سیکھا اس نے کہا میرے استاد نے کہا تھا جب بھی کوئی تکلیف اور پریشانی ہو تم نے یہ نعرہ لگانا ہے اور یہ نعرہ لگاؤ دے فوراً مشکل اور پریشانی ختم ہو جائے گی یہ حالت ہے ان لوگوں کی بڑی معذرت کے ساتھ یہ حالت ہے ہم لوگوں کی کہ جو دنیا کی اصلاح تو کر رہے ہیں لیکن ہمیں گھر کی پرواہ نہیں ہے گھر کی فکر گھر کی ہوش نہیں ہے لہذا ہر شخص کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ میرا بچہ کیا پڑھ رہا ہے میری بیوی بی کہاں جاتی ہے کہاں آتی ہے کیا ہو رہا ہے گھر میں؟ گھر میں میں کے ایک ایک واقعے سے ایک ایک چیز سے سے چیز علم میں ہونا یہ میری ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری اگر میں ادا نہیں کرتا تو کل کو سوائے پشتاوے کے اور مجھے کچھ نصیب نہیں ہوگا لہذا فکر کیجیے اور سوچیے اپنے آپ کو کل آپ نے رب کے سامنے پیش کرنا ہے اللہ کلکم رائن و کلک مسون رائی تم سب کے سب رائی ہو رائی گھر کے نظام کو چلانے والے کوئی ملک کا نظام چلانے والا کوئی کسی ادارے کا نظام چلانے والا وہ کلکو مشکول و نام ہی تم میں سے ہر شخص سے اپنی اپنی راحیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا بتاؤ کیا کر کے آئے ہو صرف اپنے آپ کو آگ سے بچانا اپنے آپ کو جہنم سے بچانا خود نماز پڑھ لینا خود گھر میں قرات کا اہتمام کر لینا خود تلاوت کر لینا کافی نہیں بچوں کو بھی اس چیز کی تربیت دے اور یہ چیز وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ایک کے طور پر یہ وہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ دین آرریت ہوں بھی ایمان الحق نا بھی وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان لانے کے بعد ان کی اولاد ان کی پیروی کرتی رہی اس ایمان کے معاملے میں ان کے نقشے قدم پر چلی فرمایا کہ اس سے بڑی اور خوشی اور نعمت کیا ہوگی الحق نا بھیم <دُرِّيَّتَهُم> کہ جنت میں ان لوگوں کو ان کی اولاد کے ساتھ ہم جمع کریں گے جنت میں ایک ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں دنیا کا گھر بار آپ کا دنیا میں آپ کے ساتھ رہنے والے آپ کے بچے جن سے آپ محبت کرتے ہیں جن کی ایک تکلیف پر آپ کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں یہ اولاد آپ کے ساتھ جنت میں ہو یا کہاں ہو فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے اور یہ یاد رکھیے یہ چین اور سکون گھر کا آپ کی احساس ذمہ داری آپ کا ایک ایک کام کیا ہوا گھر میں آپ کے لیے کب تک کام آئے گا اس گھر میں صرف سکون کا باعث نہیں ہے گھر سے جانے کے بعد جب اس دنیا سے آپ رخصت ہو جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ نے کوئی انسان کو فائدہ ثواب کے کھاتے بند ہو جاتے ہیں لیکن تین چیزوں کے حساب سے کھاتے کے کے چلتے ہیں او دن ایک وہ اس کی اولاد, جو نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے جو اس کے لیے اس کا کھاتا چلتا رہے گا یہ چین اور سکون گھر میں آپ کا گھر میں بنایا ہوا ماحول گھر میں کی ہوئی تربیت یہ قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اچانک درجات کو بلند کر دیتا ہے اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور رب سے پوچھتا ہے اے اللہ میرے نیکیاں جس حساب کی تھیں اس حساب سے مجھے بدلہ مل چکا ہے یہ اچانک درجے میں تبدیلی میرا درجہ اوپر یہ کیوں ہو گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا تیرا بیٹا تیرے لیے اصل میں استغفار کر رہا ہے تیرا بچہ تیرے لیے دنیا میں دعائیں کر رہا ہے کہ اللہ میرے باپ کو بخش دے میرے باپ کے گناہوں کو معاف کر دے یہ دعائیں اس وقت زبان سے نکلیں گی جس وقت آپ نے گھر میں اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہوگا بچے کو بتایا ہوگا کیا درست ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کہاں جانا ہے کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا کیا کمانا ہے حلال کمانا ہے حرام کمانا ہے یہ ساری آپ کی تربیت ہے جو تربیت آپ کر کے جائیں گے وہی تربیت کل قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہوگی وہی کل حشر میں بھی آپ کے ساتھ ہوگی یہ گھر کا سکون گھر کا اطمینان اس کو قائم رکھنا اللہ کی رضا کے لیے بہت ضروری ہے یہ گھر گھر صرف آپ کا ایک گھر نہیں کیونکہ آج ہمارے گھر ساتھ ساتھ بنے ہیں قریب قریب گھر ہوتے ہیں فلیٹ سسٹم ہے گھر قریب قریب ہیں ایک دوسرے کے پڑوسیوں کا خیال اللہ کے نبی فرمایا کہ منکان فلیم جا رہا ہوں جو شخص تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے اپنے پڑوسی کی عزت کرے پڑوسی کا خیال کرے فرمایا وہ شخص مومن نہیں جس شخص کے پڑوسی اس کی ازیت اور تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو یہ گھر صرف آپ کا ایک گھر نہیں ہے آپ کے گھر کا سکون آس پاس کے گھروں کا سکون آپ کے معاشرے کا سکون ہے کیونکہ گھر آپ کا معاشرہ ہے آپ کے گھر کے سکون کی بربادی آپ کے پڑوسیوں کے گھر کی بربادی ہے ان کے سکون کی بربادی ہے آپ کے پڑوسیوں کا آپ کے پورے معاشرے کا پورے محلے کی بربادی ہے کیونکہ رحمتیں جب برستی ہیں رحمتیں جب نازل ہوتی ہیں تو پھیلتی ہیں اور جب اٹھتی ہیں تو سب جگہ سے اٹھتی ہیں اسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں لا تدخل قلبن او لاتی جس گھر میں تصویریں ہوں جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے لہذا ہر وہ ذریعہ اپنا جس ذریعے سے گھر میں رحمتیں آ سکتی ہوں ہر اس ذریعے سے بچیے جس ذریعے سے انسان ان رحمتوں سے محروم ہو رہا ہو اللہ کی طرف سے برکت اٹھ رہی ہو اپنی ذمہ داری کو پورا کیجئے اپنے دل کے اندر احساس پیدا کیجئے اپنے گھر کے افراد کا اللہ تعالی ہمارے گھروں کی اصلاح فرمائے ہمارے گھروں میں چین اور سکون اور اپنی رحمتیں اور برکت نازل فرمائے اللہ تعالی ہمیں اپنے گھروں میں آفیت کے ساتھ رہنے کی توفیق قطع فرمائے اقول قولحادہ وسط اللہ علیہ ولکم واخر الحمد للہ رب الحمدللہ الحمدُ علی وشکر علی لا اللہ علیہ الحسانی و شکر اللہ علیہ توفیقنانی وشدُ اللہ علیہ ان العیم النصانی وشد الحمد انبد الرسول الداََانی صلی اللہ علیہ وصحاب و اصحابہ و اخوانی وسلم تسلیماً اما بعد گھر میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا ایک دوسرے کے کاموں کو اپنانا یہ چیز انسان کی عزت اور وقار کو کم نہیں کر دیتی اس کے رتبے کو کم نہیں کرتی کبھی انسان اپنے رتبے سے ہٹ کر سامنے والے کی مقام پر آ کر اس کے کسی کام کو سر انجام دے یہ گھر میں سکون اور دنیا میں بھی عزت کا باعث ہے اگر یہ باعث سے شرم ہوتا تو سید عائشہ کبھی اپنے شوہر کے بارے میں یہ نہ یہ نہ کہتی کہ اللہ کے یعنی جب گھر میں ہوتے تھے تو کا نفی خدمت اہل ہی گھر کے کام کاج کرتے تھے کبھی یہ نہ کہتی یہ بات اللہ کے نبی سم نے کام گھر میں کیے ہیں اور سید عائشہ نے بطور عزت کے بطور فخر کے دنیا کو بتائے کہ میرا شوہر ایسا تھا جو میرے گھر میں گھریلو کام بھی کرتا تھا لیکن جیسے ہی اذان سنتے تو اس کے بعد پہچانتے بھی نہ تھے کہ ہم میں کون ان کا گھر والا ہے اور کون اجنبی ہے اٹھ کر خاموشی سے اپنے ایک عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے تو گھر کے کام کاج کرنا بیوی سے مشورہ کرنا عیب کی بات نہیں بیوی کا ہاتھ بٹانا عیب کی بات نہیں ہے بچوں کے کام کر لینا عیب کی بات نہیں ہے بچوں کا اپنے باپ کے کام کرنا ماں باپ کی خدمت کرنا عیب نہیں فخر ہے عبادت ہے اللہ کی یہ کیونکہ اللہ کا حکم ہے ماں باپ کی خدمت کرنا تو ان چیزوں کو سمجھے اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور دوسروں کی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے کبھی اگر کہیں کمی کوتائی ہو کوئی اونچ نیچ ہو تو اس ذمہ داری کو پورا پورا کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اس سے گھر کا سکون ہی صرف برباد ہوگا آپ کی اپنی زندگی اجیراً اور خراب ہوگی اس سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے گھر کے کام ویسے پڑے رہیں گے گھر ویسے ہی برباد ہوتا رہے گا لیکن نقصان ہوگا تو کس کا آپ کے اپنے چین اور سکون کا آپ کی اپنی نیند کا آپ کے اپنے اس شعور کا جو آپ کا داخلی شعور ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے یہ چند اعلانات ہیں ایک تو اس ہفتے کا اعلان ہے تعاون کے حوالے سے مسجد ابو عبیدہ بن جراح جو کہ ڈرگ روڈ پر قائم ہے اور شیخ ذوالفقار علی طاہر صاحب یہاں کے امام اور خطیب ہیں یہ مسجد بڑے بڑی مشکلوں سے بنی تھی تقریباً بارہ تیرہ سال پہلے بڑی مخالفتیں ہوئیں کیس ہوئے حملے ہوئے لیکن الحمدللہ مسجد بن گئی گڑھ آپ کو پتا ہے وہاں پر کس قسم کے لوگ زیادہ تر آباد تھے لیکن اس کے بعد تھوڑے عرصے پہلے میں بھی وہاں گیا وہاں ہر مہینے پروگرام ہوتا ہے ہر انگریزی مہینے کے آخری اتوار کو تو آس پاس کے الحمدللہ سارے کے سارے گھر اس مسجد کے نمازی بن چکے تھے کام مزید پھیل رہا ہے مزید بڑھ رہا ہے مدرسہ بھی قائم ہے اور کام جاری ہے تو یہ ساتھی یہاں تعاون کے لیے موجود ہیں نماز کے بعد سب ساتھی ان کے ساتھ تعاون فرماتے جائیں اور اسی طرح دعاؤں کے لیے درخواست آئی ہے پہلے یہ دعاؤں کے لیے درخواست میں بیماری کے لیے دعائیں صحت کی اپیل ہے تمام بیماروں کے لیے دعا فرائی اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے اسی طرح یہ دعائیں مغفرت ہے سلطان تان طاج الدین صاحب کے لیے اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے جو بھی ہمارے رشتہ دار واقفین اہل ایمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالی ان کی قبروں کو منور فرمائے ان کے درجات کو بلند فرمائے ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدن عبده ورسوله اما بعد فانا احسن الكلام كلام الله خير الهدي هدي محمد صل الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محثة دععة وكل دعات إن وكل ضلالة في النار اللهم سل على محمد وعلى عليه محمد كما صيت على براه م مع براه ما حميد مجيد اللهم مبارك على محمد ووعلى عليه محمد كما بات على براه م مع إبراه ما إنك حمييد المجيد الله مع والمسلمين اللهم منصر الجهاد والمجاهدين اللهم أعزهم ولا تذلهم اللهم أعزهم ولا تذلهم اللهم أصلح لا تومور المسلمين اللهم لا تصلت علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم آمنا في أوطاننا ربنا اغفر لنا وليخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ظلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا حملنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعيني وجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر